فطرت کا نظام اسلام سے پہلے تقریباً پچیس ہزار سال تک انسانی تاریخ کے آثار ملتے ہیں مگر اس لمبی مدت تک انسان کوئی علمی ترقی نہ کر سکا تمام علمی اور سائنسی ترقیاں بات کو اس وقت شروع جب جبکہ اسلام نے قدیم شاہانہ جبر کے نظام کو توڑ کر دنیا میں فکری آزادی کے دور کا آغاز کیا اس کا راز یہ ہے کہ ذہنی ترقی ہمیشہ تبادلہ افکار کے ذریعے ہوتی ہے اور جبر اور تقلید کے نظام میں افکار کے تبادلے کا عمل پروسیس یکسر رک جاتا ہے اسی بات کو امریکی ادیب والٹر لپمن نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ جب تمام لوگ ایک طرح سوچیں تو کوئی بھی شخص بہت زیادہ نہیں سوچتا وین آل think ا no اصل یہ ہے کہ حقائق کی دنیا ایک لامحدود دنیا ہے مگر ایک شخص کا تنہا ذہن صرف محدود طور پر سوچ پاتا ہے اس لیے اگر جبر اور تقلید کا ماحول ہو تو ہر آدمی صرف محدود واقفیت لمیٹڈ نالج کا حامل ہوگا اس کے برعکس اگر لوگوں کو سوچنے اور بولنے کی آزادی حاصل ہو تو لوگوں کے درمیان خیالات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا اب ہر آدمی دوسرے سے سیکھنا شروع کر دے گا اس طرح مجموعی طور پر لوگ بہت زیادہ باتوں کو جان لیں گے اس کے برعکس جہاں ایسا ماحول ہو جس میں تمام لوگ اپنے ہی دائرے میں سوچیں تو ایسے ماحول میں لوگوں کی مجموعی واقفیت بھی بہت کم ہوگی جب لوگوں کو سوچنے اور بولنے کی کھلی آزادی ہوگی تو لازمََ اختلاف رائے پیدا ہوگا لوگ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر تنقید کریں گے یہ تنقیدی عمل ذہنی ارتقاء کا لازمی جز ہے تنقید کا خاتمہ سادہ طور پر صرف تنقید کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ وہ ذہنی ارتقاء کا خاتمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے انتخاب چوائس تنقید اور بے تنقید کرٹیسزم اور نو کرٹیسم میں نہیں ہے بلکہ تنقید اور ذہنی جمود کرٹیسم اینڈ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن میں ہے اگر آپ تنقید کو بند کریں تو عملا جو چیز باقی رہے گی وہ ذہنی جمود انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن ہوگا نہ کہ صرف بے تنقید صورتحال فکری آزادی فطرت کے نظام میں معاونت ہیلپ فل ہے اور فکری پابندی فطرت کے نظام میں رکاوٹ